بسم الله الرحمن الرحيم سورة حاميم سجدة آية 2 قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إلهكم إلهون فست وفرو وی المشر استغفار کا حکم توحید کے حکم کے ساتھ بذریعہ وہی آیا ہے ترجمہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں بھی تم جیسا ایک آدمی ہوں میری طرف بذریعہ وہی یہی حکم آتا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے بس اس کی طرف سیدھے چلے جاؤ اور اس سے معافی مانگو اور مشرقوں کے لیے ہلاکت ہے یعنی مجھے بذریعہ وہی بتایا گیا ہے کہ تم سب کا معبود اور حقیق کی حاکم صرف ایک اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں لہٰذا تم سب پر لازم ہے کہ اپنے تمام حالات اور معاملات میں سیدھے اسی ایک معبود کی طرف رخ کر کے چلو اور اس کے راستے سے ذرا ادھر ادھر قدم نہ ہٹاؤ اور جو ماضی میں گناہ اور غلطیاں ہو گئیں یا آئندہ جو کمی کوتائی تم سے ہوگی اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے معافی اور بخشش حاصل کرو آیت چوبیس فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ توبہ، استغفار اور صبر اگر دنیا کی زندگی میں کریں تو فائدہ ہے مرنے کے بعد آخرت میں نہ صبر کرنے کا کوئی پھل ملے گا اور نہ معافی مانگنے کا کوئی فائدہ ترجمہ پس اگر وہ اللہ تعالی کے دشمن کفار آخرت میں صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور اگر وہ معافی چاہیں گے تو انہیں معافی نہیں دی جائے گی کلام برکت یعنی دنیا میں بعض بلا یعنی مصیبت صبر سے آسان ہوتی ہے وہاں صبر کریں یا نہ کریں جہنم ان کا گھر ہو چکا اور بعض بلا یعنی آفت و مصیبت منت خوشامد کرنے سے ٹلتی ہے وہاں بہتیرا چاہیں کہ منت کریں کوئی قبول نہیں کرتا آیت بتیس نزول من غفور, الرحیم غفور اور رحیم رب کی طرف سے ایمان والوں کا اکرام ترجمہ یہ ساری نعمتیں بخشنے والے نہایت رحم والے کی طرف سے مہمانی ہے یعنی وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالی ہے اور پھر اس پر ڈٹے رہے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں ان کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی خواہش اور رغبت ان کے دل میں ہوگی یا جو کچھ وہ زبان سے مانگیں گے یہ سب کچھ ان کے لیے غفور الرحیم کی طرف سے مہمانی ہوگی وہ غفور جس نے ان کو بخش دیا اور وہ رحیم جس نے ان پر اتنی عظیم مہربانی فرمائی آیت تینتالیس ان ربك لذو وذو عقاب اللہ تعالی ذو مغفرہ یعنی بخشنے والا اور ذو عقاب یعنی دردناک عذاب دینے والا ہے ترجمہ آپ سے وہی کہتے ہیں جو آپ سے پہلے سب رسولوں سے کہہ چکے ہیں تیرے رب کے یہاں معافی بھی ہے اور سزا بھی ہے دردناک یعنی منکرین کا جو معاملہ آپ کے ساتھ ہے کہ آپ کا انکار کرتے ہیں آپ کو ستاتے ہیں یہی ہر زمانے کے منکرین کا اپنے پیغمبروں کے ساتھ معاملہ رہا ہے آپ بھی پہلے پیغمبروں کی طرح صبر کرتے رہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ لوگ توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی اور مغفرت ہے اور کچھ اپنے انکار اور ضد پر قائم رہیں گے ان کے اللہ تعالی کے پاس دردناک عذاب ہے